سیدی اللہ، والا آلکہ و یا <تصفح> احمد نبی دوست دار چار یار مذہبی دارم ملد حضرت علی تو پائے غوش آدم دیر سایہ ہر بری سدی رخ سے کمال محمد اس نے کمالے محمدس فاروق لاؤ محمدس عثمان جائے شمائے جمالے محمدس حیدر بہار خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ماحول بنایا جا رہا ہے پاکستان میں اس کے مطابق آلہ حضرت کی نار جی سپیکر چلا دو محفل میلاد کی بھی اجازت پوچھو جی بھائی تڑے کون آ رہا سپیکر دی آواز گھر تو باہر نہ جائے ساری مرضی دا بندہ بلاؤ ساری مرضی دیا تقریرا کرو پاکستان بہت تیزی سے لبرلزم کی طرف جا رہا ہے فلاں فلاں زمین و زمان تمہارے لیے مکینو مکان تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے کلیمو نجی مسیح سفی خلی لو ردی رسولو نبی اتی و وسی غنی ہو علی سنا زمو تمہاری مولی میرے جہ ایک انپڑھ پنڈ اٹھ کے لاہور پڑھ کے تے استاد العلماء لما بنے تیرے انسٹیٹیپ لے کے ممبر تھے بیٹھے حضور یہ نہیں جانتے کہ مولوی ملوانے کون ہوتے جو حضور کے بارے میں بات کرے تیرے در کا درما ہے جبریل اعظم تیرا مداں ہر نبی ولی ہے بےتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا وسلی اسی نام سے ہر مصیبت تلی ہے اور سباہ ہے مجھے سر سرے دشتے طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی فلی ہے سنت کے غیرت مند علامہ پروفیسر محمد احمد عوام صاحب تشریف فرماون ہے ساڑھے بڑے پرانے ہاں جی سیالوی فقیر ہاں جی, جی, جی اور پیر سیال لجپال کی کانفرنس کرانے والے شیخ الاسلام کانفرنس بعد میں تو جالی شیخ الاسلام آئے نا جو کینیڈا جا کر کہنے لگے ممتاز قادری قاتل ہے اصل شیخ الاسلام تو حضرت خواجہ خاجگان حضرت خاجہ محمد کمر الدین سیالری نمبر اللہ مرد سمجھ یہ کانفرنس اور بھی بڑے بڑے علماء پروفیسر صاحب کہ بلا سارے ہی تھی میرے سر کا تاج میرا تعارف اتنا ہی ہے کتا پا کر وسور اللہ یہ اجے میں کہنا آج، اگے مالک آواز نہیں آئی بھی واقعی کتا ہے یہ تے میرا دعوی ہے یہ تے میں کہنا. اے ساری محنت کیوں ہے آلہ حضرت فرما دین تمنا ہے فرمائیے یہ روزے معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی اے میری جدو میں دے نال مولویا اس تو مراد میری الامائل سنت نہیں اے یہ ادور دیا بل بلان جنہاں مولویاں کو پانچ پانچ فٹ تو بدبو آوے آئے دندہ ایڈی ایڈی ایڈ پیلت حضور دے بارے گل کرن میں کر بن مالک کو پوچھا میں آ جی دس سال تھی ادور کی خدمت حضور ادور پسینہ بھی آیا ہونا دسو پھر کی منظر سے میں دس سال حضور کی خدمت کی تھی نہ میں کوئی کستوری سنگی نہ میں کوئی اتر س نہ میں کوئی امبر سنگیا نہ کوئی اور خوشبو سونگی جو حضور کے پسینے سے بڑھ کر خوشبو <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> حور بارے ہاں مومی کون آدھے جیور جناب اللہ اس ویسے پڑھتا سی جتوں شیران دی طرح کام کرتے پروگرام آدمی سمجھ پی لیکن غیرت مند فکیر وہ کہڑی تے جڑی جیڑی حضور کی عزت تو بندے روک دے ہاں جی او کیڑی جی میں سرکاری ملازم ہوں میں کہ اس سرکارنا بھی کوئی وفا کرنی جی جی رہ جایا گل تو یہ جو ہونی ماں کن تو تک حاضر رجل اتنے یہ نہیں پوچھا جانا پاکستانی ملازم تو نہ کتنی وفا کی اے پوچھا جانا دس ہے جہے تیرے سامنے جلو کی وفا کر کے آیا جناب جناب نہ کوئی کستوری سونگی نہ کوئی عطر سنگیا نہ کوئی امبر سنگیا کتو کدی بھی جہاں حضور کے پسینے بند کے خوشبو دار امبر زمیں بولے امبر زمیں ادنا سی شناخت جناب تصری رکھو اللہ تعالی سارے توجہ جی سال مولوی اچھی ٹےپا لے کے جناب حضور کے بارے گل کریے مولوی کون ہوتے ہیں سال کل امام کلیات چونکہ یہ جیا کل ساری کلو ہے ری بھی خبر ہی نہیں اس علم کو پناہ منگی جہا علم نفن اور جڑا حضور کی عزت کم نہ آیا کہ جانے پیسہ جڑا حضور تے کم نہ آیا کہوں جی آ جیسے وہاں کام کر رہے ہو نہ قیامت والے دن حضور بلا پھر آج گھبرایا نہ کرو ہلا جب میرے آکے لوگ آیا تو پتھر مار دیتے تو گل کی برداشت نہیں ہوتی تھی مختدی بڑا تنگ کرتے ہیں میں آ جلے ہوئے جی رسول اللہ نے اتنے پتھر اگلے مار دیں تو مختدی تو گلیں کی دیان, مسیح چھوڑ کے چلے جانے لاشا مسیحیوں نکلنی چاہیے حضور کے دن کا کم تو والے دن جد رسول اللہ بلا اے فلانے عالم اتنی میری خاتے <متحدث> <متحدث> اتنے برداشت کیتا <متحدث> اتنا برداشت کیا <متحدث> تو میرے دین کا جنڈا بھی چکی جے جے بھی آئے اور میرے آقا مولا نے تو اعتماد کیا اپنی امت آن عبداللہ ابن مسعود ان رسول اللہ صل اللہ تعالی وسلم لمبا وقت بلو اسرائیل فی هم علماء هم فلم درب اللہ کلو باد ان فلانو ملال دابو دبئی سب نے مریم ضال کبھی ما سب فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ اللَّهُ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكُمْ أُمُرُ النَّبْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَلَا تَاخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ وَلَا تَعْتَدِرُنَّ عَلَى الْحَقِّ كَسْرًا وَلَا تَسْرُّنَّ عَلَى الْحَقِّ قَسْرًا أَوْ لَيَدْرِيَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ أَلَا بَادُ إِنَّ ثُمَّ لَيَعْلَنَنَّكُمْ كَمَا رسول اللہ نے اتنا اپنی امت کے علماء تے بروسہ کیتا عبداللہ بن مسعوب فرما نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل گنامج مبتلا ہوئے نااتم علماء علماء نے روکیا قوم بازنائی علماء حالات مقابلہ نہ کر سکے ظلم و ستم برداشت نہ کر سکے فجالسو ہم فی مجالسیں واقل ہوں بشارہ ہوں فرمایا جے ہو جی بنی اسرائیل سن مولوی جی جے جی ہو بن گئے پھر حضور نے فرمایا اللہ نے دل ملا دیتے صرف پگڑیاں داڑیاں دے فرق رہ گئے دو نبی ذریعے اللہ نے مولویوں لانت کی مریع جی اپنی مولوی دیا شانا وڑی پھر جب خطا کرو گے تے دی سزا بھی بہت ڈی یہ شہادت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مولوی ہونا ہاں مسل اقبال تو ہاں میں حقیقت ہے بالکل پکی بات ہے دلیر رہ کرو آپ جو تکڑے اللہ نہیں تو میں میں میں میں میں بھی نے نے اور اور کی کی پڑھنا ما سارا کچھ پڑھیا ہوا ما دور غلامی کرنا ہے. آمان اسلام ہوتی کرنا پڑھنا نہیں آیا نکا جایا اس طرف داخلہ رحمان ملک ہوئے تین کُلہ مطلب نہیں آئی سافی صاحب تے بیٹھ کے بچے نو جناب الحمد الک پڑھا چھوڑیا اور تین بہت گھروں میں سیتی بھی نہیں مت جی مالو جی آسا بات کرو آستھا باتیں کریے کم از کم مسلمانوں دے رہنما بن دو تو قرآن سے پڑھو آفز قرآن ڈٹ کے قرآن پڑھو رمضان شریف چ پتہ لگے آفیز بنے جناب سارے منتلہ پندرہ دن قرآن این یاد کر دو نہیں کدھر جناب تراوی ہو جان تو پیچھے کھڑے ہو جان میں تو دو نفل قرآن سنا این قرآن دیا بہارا لا دو ہزار اٹھارہ چوری آنا ہاں سمجھو حضور تدی تکڑے ہو جان ہاں جی جی سر ننگے ہو ٹوپی پا شروع کر کی نے دو ہزار ہاں تبدیلی لیا نس جانا بھی چادر شروع کر کہا کی بنیا وہ کڑی وہ دور تو دین ا ہاں اچھی اے تھوڑی تبدیلی تھی نیچے شروع کرو نیسے نس جانا گلی گلی جدو سارے منڈے بھی ٹوپیاں لا کے آباد کرو رمضان شریف پروفیسر صاحب نسیط وڈی کرنی پوے ہو سب چاہیے ہوا کہ سارا بھی پڑھو تو چلو کر کرو نہ کام اینا ویسے نس جانا ہے کہ کام جی چاہیے ہی نہیں تسی خود نکل کھڑا ہونا کہ محمد اربی ہاں جی مش آباد کرو سویر آ کے درسے قرآن سنو ہاں جی بلکہ امام صاحب نو کہو جناب قرآن نہیں پڑھیا ہوئے بیٹھو اتنے آ, امام بھی تنگ آ جانے جی, سمجھ بھی کہا سمجھ دا ہی نہیں اس طرح تبدیلی آنی گلا سو آ جناب جناب آزام تو پہلے گھر میں بتییاں جل جان وزو والے جناب ٹوٹیاں کھل جان کہ بنیا پاکستان پاکستان تبدیلی آن لگے یہ کہ جی, لبرلزم لم کے پتر نہ منتر ہاں جی قائد آزم اقبال پی جماعت علی شاہ صاحب شیخ الاسلام میں سارے سارے بزرگاں نے موڈا تا لایا تھی تے محمد عربی کا دین آنا عبد اللہ بن مسود پرمانسر رسول اللہ وقان متقن حضور ٹیک لا کے گل کی بنی دے مولویاں دی جدو اپنی امت کی واری آئی حضور اٹھ بیٹھے <سؤال> <سؤال> فجلس رسول اللہ تے حضور نے کی فرمایا فرما لا لو میری امت دے علماء اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے حالات جیسے بھی امن نور الدین زنگی بیٹھو ہوگئے یا صلاح الدین ایوبی ہوگئے یا شہاب الدین محمد غوری ہوگا یا جناب التمش ہوگے یا قطب الدین ایبک ہوگے یا شیر شاہ سوری ہوگے یا اورنگزیب عالمگیر ہوگئے یا اتنے ایوب آ جائے دیاول الحق آ جائے مشرف آ جائے نواز آ جائے تسی اس گل ویکھنا کرنا ہے لدام حالات چنگے ہو چائی دائی میرے آکر نے ڈیوٹی لائی کو روکتا بیاں کرو میںری ڈیوٹی لائی حکمرانا ساری ڈیوٹی لائی رسول اللہ آجی. چلنا ہوا تیری گل تو تو یہ حضرت کریے زبان وٹ دو ڈپٹی وسول بدلے کا زمانہ لاس مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا محمد خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا درو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر مکرو ریاؤ سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو بس ملعب پاکستان ملعب کا مطلب کیا لا الہ الا لال ہے زرب لاؤ انیس سو سنتالی نہ آئے جا کے جناب تعلق قائم ہو جائے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رس اللہ دی ضرب مسلمان اللہ ہی پاکستان بن گئے ہوں تھی زرب لاؤ تخت اسے حضور کا دین آ جائے اس سے جوش و جذبے نال آنا پیسی ورنہ ظالم ظالم ہونے ہاں ان پتہ نہیں کس جناب ادی رات میں سن کے پریشان ہویا حضور کے نو آگ دی رات اٹھا کے جی کون ہے جی کہاں سے آیا کہاں نہ پتر امن ابھی پاکستانی ہے تو تو پاکستانی ایسا. ایسا. تے سنیا تو واضور پور امن کوئی نہیں کا محبے وطن کوئی نہیں اے تے مورخ لکھے گا ہتکمنے لکھے گا سٹھ لاک ان کو بندہ لیاقت باغ موجود سے منڈا جی اپنا شہید دجا کے پہ ہوا سی وہ لمایا سنت مشافیا سنت عوام سنت سٹھ لکھ پاور ہونے باوجود انہیں جنازہ پڑیا پتا بھی نہلک کا سارے تو واور کے پرومن ہے سارے نہ پہ گل کرے کوئی اب سٹھ لاک پاور ہو دفن کر کے پنڈیوں آ گیا ہمیں کوئی پاکستان کا درخت پڑھانا چاہتا ہے اپنے گھر بیٹھے ہم اب سب سے بڑے وطن ہم ہے ہاں جی سب سے بڑے پرومن ہم है لیکن بغیرت ہمارے دلوں کے کو بندے سٹ لاک بند نکل رہی سی سن چلیے نا چلیے بچنا کیوں بچنا جناب سٹھ لاکھ بندہ کی ہونا سی جناب لیکن پھر بھی یار جنازہ پڑھ کے بلا وجہ سارے منڈے نے پھاسی لایا بھی موڈے سے دھوتی رکھ کے آ گئے پھر ہمیں جو تھانے دار نے دسنا ہے کہ محب وطن کیسے ہوتے ہیں محب وطن وہ ہوتے ہیں جو لیاقت باغ میں ساٹھ لاکھ ہوتے ہوئے مستفا جان رحمت پڑھ کے واپس آ اے میرے آقا مولا دی ڈپٹی علماء فرمایا تو ضرور کی کرنا ہے فرمایا جے تو تھوڑے دور اس ظالم ظلم تے اتر آوے سین میں کے بورڈ نہ اترن سے مسجدوں کے سپیکر اتر جان مسلمان دے دے دے مسجدوں دے سے میری امت جی تورئی ظالم ظلم سے اتر آئے تو ہتکڑی کو ڈرنا ہے پرچا کٹیا جانا ہے اندر چلا جانا ہے نا نا. تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے ظالم کا ہاتھ علماء کے ڈیوٹی حضور نے لگائی ہے. ظالم دے خلاف اور میرے آقا نے دوسری میں حدیث پڑھ جاواں جناب کہ ساڈے لبیک دے نارے وی لاون پھر انہاں دے جلسے جا کے انہاں دے جلسے وی آباد کرن ہاں جی میں دو گل سینے جناب نے دل رکھے کوئی نہیں ایک سیاسی تے دوسرا مذہبی آپ نے دل ایک کوئی رکھیا سینے اور او دل اپنے حبیب دی محبت واسطے رکھا اے تے ساڈنا وی لبیک ادھر پورے اے تے وہی منافقت وایذالک اللذین قالوا آمنا مومن ایک کوئی جگہ کھڑا جی خبیب بن ادیج جیت خریا نا جی میری ریائی اس بدلے چ ہو کہ رسول اللہ کی طرف کوئی کنڈر رخ کرے تو میں جان تو دے سا حضور دی طرف کنڈر رخ نہیں ہونا ہاں جی محبت آپ تختار ترانا میں اس اسلام دیا گلا کرنا مینو لوگ یہی کہ میں اس اسلام دیا گلا کرنا جی تختار اتنی بھی ہو گل اینج ہو گھر بہ کے چو کہ ایسے تھا تو چو کہ ایسے تھا چاہ اسلام تھوڑا پہلے یہ چی چو سے بات چوں تنا مطلب آدھا بھی میں بچا میں نو بچاؤ میں نو کچھ نہیں ہونا چاہیے مولوی خادم جڑا بڑا قیمتی یہ دی پگڑی اے نہیں کھلنی چاہیے اسی ابھی بات بعد چھکڑیاں لوا کے بھی اندر میں ہتھکڑیاں لوا کے بھی سی وہ کہ مولوی کا دماغ خراب ہے میں آ کر گل چورے میں کیا دماغ خراب نہیں میں انہوں کہ میں آ جلیا جہی خاطر توں میں اندر بھی ہتھکڑیاں جان لائی ویل چیئر والا بندہ نس بھی نہیں ستا میں دس بھی نہیں سکتا میں مینلے اتنے بدیا نے پھر میں اتنے بدیا نے میں میں جلے ہو جنا خوش کرنے میں ہتھکڑیاں لائیاں بھائی یہ تائب ہو جائے گا توبہ کرے گا وہ ویکھ نہیں رہے جاسے میں ہتھکڑیاں لوائی پھر ویخ رہے پی موبائل دنیا پیر میرے لیے شاہ صاحب نے بھی لکھیا ملفوظات میری اعلیٰ حضرت بریلوی بھی نقل گل امام ابن نے اسکلانی دی موائبل دنیا شریف کیا اطلاع فرق بینوتی وہ حیاتی فی مشہاد امام ابن حضرت اسکلانی فرماتے ہیں. اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور زاری دنیا میں جل و گر ہوں. یا زاری دنیا سے تشریف لے جائیں حضور اپنی امت کو دیکھ رہے <تصفح> حضور ہزور اپنی امت کے حوال کا بھی پتہ ہے احوال کا پتہ ہے نا جی ڈاکٹر رافیہ صدیقی نے حضور خواب تشریف لے گئے ڈاکٹر آفی صدیقی جب تنگ ہوئی نا جیل ہے. تے حضور دی نہ تشریف لے ظاہر اس کڑی ایمان تو بچا سا جی وہ سوچ لینی دی. رحمت ڈیوس دے وارث تے آ کے چھڑا کے لے گئے میرا وارث کون ہے تو ہزور دکھا تشریف لے گئے رسول اللہ نے رض کی حضور میرا امتحان کدو مکنا ہزور بھی روپ ہے. کہ فرمایا تیرا امتحان نہیں ہے تو میری امت امتحان دا امتحان ہے نا انہیں تینوں چھڑا کدو میں اسلام دیا گلیں کرنا بھئی آپ کے چھڑا کے لیا یہ اے دین جی مولی صاحب سخت باتیں کر میں ہزر ہے تعلے سامنے گلا کر یہ میری اے ہی میں گلا کرنا کہ برما دیا چیخ دیا بچیاں آوازاں تصا سنیا ایڈی ایڈیا معصوم بچیاں کتے دی طرح رسیاں پا کے سٹ دین پھر اتنے پھر بت لے کے کھڑے ہو بچیاں جدو مرد پھر گھدا آدی بچیاں گوشت کھا میں ہوں کہہ بچیاں کی چیخا سننے والا ایک واری تو جدو ترپنے ہونے سے ایک واری تو انہوں آواز لائی ہونی محمد بن قاسم ہوں نہیں آنا ہوں محمد بن قاسم دوبارہ گوڑے لے کے نہیں آنا بچی کی چیخ ت گیا اسی تو ہزارہ چیخ دیا پہ پھر جناب ہوں تارق بن زیاد کشتیاں نہیں جلانی جلنیاں نور الدین زنگی دوبارہ نہیں رسول اللہ دی عزت واسطے آنا ہوں صلاح الدین ایوبی حج عمرے چھوڑ کے بےت المقدس آزاد نہیں کرانا اور ماموتے گزنوی کے گھوڑے دوبارہ سومنا دا مندر ڈانٹ نہیں آنے ای میں انہیں گلہ کرنا دے کہنے جی بڑی سخت باتیں کرتا ہے کوئی میں دسو یہاں میں جو کوئی شریعت دوبار باہر بات ہے وہ لمحہ بیٹھے میرے کے پابندی دے تو پابندی لا دو میں تو ویسے ہی معذور ہوں تو گھر لے کر آوٹی تر دینی ہے جی یہ گلا جرمان کہ بچیاں آوازاں بھی اچھی نہ سنیے برما کے مسلمانوں سے کیا مت گزر جائے انہوں نے کیمیں کٹے نوجوانوں کے جی بکرے کے گوشت کٹتے کسی نس اتنی ہے تسی دو آزار دی مدد کرنی سمجھ آئی نہ بات کشمیری کشمیری بھی اسی مدد کرنی نعرہ لا آئی آئی بولو نہ یار سوچ میرے منہ لو دیکھ رہے ہو روزانہ کتنے مسلمان شہید ہوتے مقبوضہ کشمیر اقبال کہ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے ہاں جی وطنہ جی سارے بھائی آ رہے ہیں گھوڑے لے کے پرچی رسول اللہ کے رویہ رو پرچی حضور کے دین نو بس انہوں نے کہا سٹھ ستر سال حضور تے دشمنوں دیتی پرچی ان تو تے دین واسطے بلکہ تُسی کبو مالی خاطے میں جلیاں مار دا پرچی کی کیا حیثیت ہے ہماری تو گردنی بھی حضور کے لیے انس بن مالک افطرخ افطخر حل حیان او ول فرمایا او پر میں اوس سے خزرج والے اے فضیلت اس گل میں بیان لگا فرمایا میں اوستے خزرج والے دومے قبیلے وڈے مدینہ پاک دے اے یہ جدو بہن سن پھر فخر کردے سن کی فقالت الاوس اوس والے کہنے سن جانتے ہو اسی کون اونا کہا منا غسیل ال ملائکاحت و من الارش منحتل ابن معاش و منا من حمت آسم سابط و منا من اجیزت شہادت رج الحم فمت ابن ثابت الانصاری نسبن مالک کہ اور والے بہ کے نہ جان دوں کون آیا جی دسو کون ہو سڈے او جڑا ہے جنہوں فرشتہ گسل دیا کہ ہنگلا انہوں نے کہا سڈے وہ جڑا ہے کہ جدوی روح نکلی تو اللہ کا ارش بھی ہل گیا انہوں نے کہا کہ موازے انہوں نے کہا سڈے وہ جڑا ہمت وہ دبرو جدو کافر وہی گردن کٹن آئے تے اللہ نے شاید دی مکھیاں بیچ دتی پیچھے لگی کہ جی امایت حضرت آسمن حضرت آسم نے جنہوں نے ماریا ماوا نے منت ماں نے منی سی کہ میں آسم کی کھوپڑی شراب پینی جدو حضرت آسم شہید ہوگے تو یا اللہ تیرے نبی دن دی واسطے, واسطے تیرے واسطے جان لگا۔ لیکن میری کھوپڑی شراب نہ پیچھے لگے بارش بیچی او لاش ہی چک کے پانی لے گیا نام ہی بن گیا بلی اور ارد کہ آسم او آدمی ہیں زمین کھا گئی اپنا پشیدہ کر کے لے ہاں جی ہاں جی انہوں آسم بھی موجود ہیں وہاں جی بیان کرنا گلی بنائی انہوں نے واٹر پمپ لگایا وہ نہیں سن کرتے بھائی ایڈے ایڑے اور چاروں گلا جہاں حضور کی عزت اور ناموز سے بھائی حضرت سا نے حضور دعا کی منگی جدو رگے اکھل کٹ ای پوترے کا ویو ویکنا دوترے کا دیکھنا ہے ایک کوٹھی بنانی ایک پلاٹ بنا ہے سات بینا جدو تیر لگ گیا نا سات بین معاجی تینتی سال عمر سی ستر سال بھی ہوتا دا چیٹی داڑی لے کے تبرج کی کمے گا میں پوترے دیا ویک کے آیا پر میں جدو میرے خا کے بنتے رہا بابا توں ادر بیٹھا میرا صحابی چھاٹے چھاٹے چھاٹے سال امر حضرت امر بن مادی کی جنگ کے چلے گئے ایسے بڑھے صرف حضور فلموں دیکھنے واسطے رہ گئے ہاں جیولا بڈے صاحب صاحب مختو بھی چلے گئے کٹے ہوئے ہاتھ نہ حضرت امر بن بھی چلے گئے کوئی نہیں عذر کر سکے گا قیامت والے دن کہ جناب میرا ڈیڈ درد ہے باہر نکلیا ہاں جی میں بزرگوں گل کر رہا جب حضور عزت دی گل مرتا ہے جانا سِسکیا سِسدا ہاں علم کوچو کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رپیر کیوں چمے بڈے بڈے سید ہو کے پیر چم دیتے سن گل حضور دی کام اتنی بھی جدو بھی جمع تفریق کر کے لیاؤ گے نہ دنیا ہوگی آخرت ہوئے اگے رسول لائی کھڑے ہاں جی انس دن مالک حضور جی دس سال خدمت کی پر میں ارس کی حضور قیامت مت والے دنوں کی کتے تلاش کریے فرمایا تے میں ہوگئے کوسر سے میں کھڑا ہوں گا عرض کی تھی اگر اتنے ملاقات نہ ہو جی ناما مال تولی جا رہے ہورج کی حضور اتنے بھی نہ ملو تو پھر پر پھر پولیس راب سے میں کھڑا ہوگا نقد کی ذات ہے والے دن بھی جندر بھی جاؤ گے ڈیڈے چزم نہیں آلیا گل جے جی رسول حضرت جدو صحابہ حضرت اکبر فرماند آپ دیئے دعا کی منگی او میں دعا تاہ تو تعلیم نبی دے بارے جی کوئی جنگ رکھی ہے پھر آنا مشرقی نے مکہ لڑن این جی آنا تو اب کی نہیں پھر میرا زخم ٹھیک کر دے پھر مینوت نہ دوری ویم کن تکل ہرب اب نو اب نو فک بچ نہیں جی, جی نا تیرے نبی مقابلے دوبارہ نہیں آنا پنجی پنجی ہزار لے کے تو پھر مینو اسی زخم نہ موت دے دیکن ایک ہو شرط ہے مرن واسطے جی ایک ہورت ہے سات دن کیا یار پھر بھی میں موت نہ دوری یا اللہ جد تک بنو کرایہ تیرے نبی نال غداری کی انہوں دا انجام دکھا کہ میری اکڑیاں نہ موت نہ دور اے زندگی دا مقصد ہے جی تینتی سال اے مقصد زندگی دا جی تیرے نبی دن آنا ہے تو باقی رکھو جی نہیں تو پھر موت آپ دی رگ اکل جی پھر کھل گئی سدیقی اکبر فرمان حضور نے ہاتھ چک کے نہات دن معاذ خون جہاں حضور کے چہر انور بہ رہے سے میں حضور ایک گل کرنا کہ جہاں رسول اللہ نو خوش کرے تو حضور نے دسیا کیا من تک اِسی تو خون بھی اپنے چہرے نوتے لے لو ہاں جی ہاں کیوں جی جہور نو خوش کرے آج لوگ غیروں کو خوش کرتے ہیں کہ جی اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے اتنی اینج نہیں ہونا چاہیے اتنی نہیں ہونا چاہیے یا نام تاہ حضرت بن مواز کی دھمکی اتنے نازل ہوئی یعنی دھمکی نے تھلے دی رب نے تائید کر دی یہودی کھڑے سن نہ آپس یہودی ایک دوسرے نو کہہ رہے سن اوے اور رائے نہ سنا ادر سات دن کی بولی جانتے سنتے دشمن ہوتے لانت ہوئے ہوئے لین سمے تو اللہ رجول بننا کا اج تو بعد میں کسے کو سنیا انہیں رائے نہ حضور نو کیا میں وہ لا دیا گا حضور دی بار گاہ گئے اپنے کو فلا گئے گ آپ نے سات دنگاہ کول سنیا بڑا خطرناک لفظ لیکن کیا کہ تسی نہیں کہا گئے میں یا میرے حبیب یا سات بواز دھمکی اتنے یہودیاں خلاف نازل دوکی ہزور نے محمد سے وفا ہزور لے لٹے تسی جانا اپنیاں بچاؤ جی مینو کچھ نہیں ہونا چاہیے دسو جی قیامت والے دن رسول اللہ پوچھ لیا کہ میں تے خندق والے دن بھی مٹی چاہیے اپنے جسم مبارک برابن آزم کہ رسول اللہ ہے میں تھک مبارک نہیں سن تھے اونا کتنی باری کیا ہونا حضور اسی بھی جی آدر اسی بھی جی آزرا حضور فرما پیچھے ہٹو تم اپنی ڈیوٹی کی اپنی زمین کی چاہو مٹی حضور خود مٹی چاہیے برآمن کہتے ہیں جن کل ترابا لازار ہی حتہ بازاب بیاض بتنی ہی حضور نے برکت واسطے ایک ٹوکرا نہیں چاہا مسلسل حضور مٹی سٹ دے رہے یہاں تک کہ وہ مٹی کا گرد و غبار اڑ اوڑ کر اس نے حضور کا جسم مبارک اتنی بار چوما کہ آپ کے جسم کی سفیدی گم ہو گئی یار تھی تو میں کر رہا بس کرو بڑی ہو گئی ہوں ستر سال وہ حضور دین لیا حضور کتنے خوش ہو گے جی اور کفر کا نظام سٹ کے میرا دین ای چک لیا کتنے رسولہ خوش ہو گے تو کبھی نگاہے کرم ساری طرف ہو جانے پاکستان مکڑی کوئی شہ نہیں آسمان بھی اپنے دروازے باہر یار توراتیل کا نظام نافذ کر دے تو یہ برکت تے محمد عربی کا نظام آئے گا برکت ہی برکت ہو جانیا پاکستان شاید مکنی کوئی نہیں تھی جناب جی منج لے کے خودیاں لینی وہ تی لین میں تی لے میں اس دن دیا گل کرنا ہاں وہ دن آنا ان شاء اللہ تھی تیار ہو جاؤ کان بند کر دیو کان بند کر دیو دلکل جہا حضور دی شان بیان کرے انہیں کا دسو جی مولانا رسول اللہ دے مبارک ہس کے ہو جائے سن اور دسو جی مولانا حضور کی غلفیں کیسی تھیں اور دسو جی مولانا حضور کے مبارک ابرو کیسے تھے دسو جی مولانا حضور کے مبارک دنددام کیسے تھے دسو جی مولانا رسول اللہ چلتے کی وے سر ہاں جی مولا علی فرمان دے نا حضور فرمادے نظور جب چلتے سن نا کان نما حتمن سبب ان زمین سمٹ کے اگیا آندھی سی حضور رہتے پاؤں رکھو حضور رہتے پاؤں رکھو حضور رہتے پاؤں رکھو حضور حضور تو وق کے سخی کوئی ویکھا حضور تو وقت کے سونی گل کسی نے حضور تو وا قبیلہ کسی کا نہیں تھی جنہیں اچانک انہیں پوچھا کون جب کریب آیا تو پھر کہنے مجبور ہویا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوجو جی یار اگلی گل جناب لمبی تو دو چین جمعے کی تقریر ہے تو تین گھنٹے کی تقریر ہے سات بن مواض دے میں مختصر کر کے آخری گل کر لگا میرا آکوں مولا خود ساتھ ہاں حضور نے جب ایسے چاہے نا بعد آپ کی میت مبارک بالکل ہلکی فلکی ہو گئی یہودی نے پراپگنڈا کی انہوں نے کہا نے بنو قرآدہ کا فیصلہ بڑا حضور ہو فیصلہ اگ لا دینا بنو قرآدہ ساڈے سات سو بندے حضور نے مارے ساتھ بن مواض کے فیصلے سے مارے سات بن مواض نے جب فیصلہ کیا نا ہے تو فیصلہ کیتا اللہ رسول چاہتے ساڑھے سات سو بنو قرائزہ بندے حضور نے مارے یہ نہیں کدی بیاں اسلام امن کا درس دیتا ہے میں تو غداری رسول اللہ کر انجام کیوں ہے لاؤ جی انہیں جناب انہدیاں کی بدوا لگ گئی میرے آگے نے یہودیاں کی بدوا لگنی سی ستر ہزار اللہ کے فرشتے جہاں تک زمین کی میت چکن آئے بیٹھ سزار فرشتے فرشتے تو ایک پر بھی مان کوئی نہیں ستر ہزار فرشتے آ گئے پھر میرے آکواں مولا ان کی قبر اترے میں مختصر گل کر لگا جد اترے تو آپ کی امی جان اگر ساتھ کی سال اپنا پتر ایک دے چکی میدان امیر بن مواز اس سال دوسرا پتر دے دیتے ماوا مسلمانوں دیا سمجھ آئی نہ جی بچہ باہر نہ نکلیاں لات نہیں نہ سال ایک پتر لے لیا دوسرے ہن لے لیا سات بن مواز دی امی جان جدو قبر کے کنارے, کنارے کھڑ کے نہ آنس بہر ہے تو میرے آک نے تسلی کی دتی پر میں الا یارکا دم ہو کے میں ساتھ دیانا ہوں آسو بند کر دے اپنے دل غم کٹ دے ہم نب کا اول فرما آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک رب ہسدا ہاں کسی نہیں ملیا ہاں تیرا پتر جب پہنچا رب ربن ہنسیا ملیا گئیان اللہ دا عرش نہیں کدی ہلیا جاتی گئی ایسی یہ دینے ہیں اور لوگوں کی جی بڑی انتہا پسندی کی بات ایب گلا کر, کر لو جی ہوں میں آخری حدیث پڑھ کے میری گفتگو ختم پڑھ دوں جی دا ترجمہ تو پہلے میں کر چکیا آنا قَالَ يَكُنْ رسول اللہ اللَّهُ وسلم وَلَمْ يَكُنْ مِلْجَأَ الْقَتِلَ وَلَا بِسَبْتِ كَانَ رَجُلًا شَارَا وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُتَّهَمِ وَلَا بِالْمُكَلَّمِ وَكَانَ فِي وَجْهِ تَدْوِيرٍ أَبْيَضُ مُشْرَبٌ أَدَاجُ لَأَيْنَيْنِ أَحْدَبُ الأَشْفَارِ جَلِيلُ الْمَشَاشِمِ الْقَتِلِ أَجْرَدُ ذُو مَشْرَبَتَيْنِ شَأْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ إِذَا مَشَى تَخَلَّى كَانَ نَوَايًا حَدُّ مِنْ سَبَبٍ وَإِذَا دَفَدَ انْفَضَ مَان بَيْنَ جَتَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ أَجْد النب مراطن ہابا من خالت مار پتن یقول